الحمد رب العالمین العالمین والسلام وسلام سید الانبیاء والمرسلین السلام علیکم اللہ رب العزت شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسے پسند ہے کہ اس سے دعا کی جائے اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اس کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور یہ اس کا وعدہ ہے وہ دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرماتا ہے دعا خواہ کسی زبان اور الفاظ میں ہو بس مانگنے والے کی طلب سچی ہو لیکن سب سے قیمتی وہ عبارت اور الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں جو خود رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں سو پیش خدمت ہے قرآن دعائیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا اس وقت تک زمین و آسمان کے مابین معلق رہتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اسی روایت کی روشنی میں ان تمام قرآنى دعاؤں کے اول اور آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ صلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے میں نے ہر دعا کے بعد آمين کہنے کا اہتمام کیا آپ بھی جب دعا سنیں تو ہر دعا کے بعد آمین کہیے اللہ رب العزت یہ تمام دعائیں تمام عالم اسلام کے حق میں مقبول و منظور فرمائے اور انہیں ہمارے لیے ذریعہ مغفرت و نجات بنائے آمین